بش اللہ علیہ محمد علیہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مختلف حضرت موجود تمام خارون کی شرح بافی سلامت کرتے ہیں باقی سامین کو بھی سلامت کرتے ہیں شکل سلسلہ دس باب و دا سوم درخت نمبر پانچ اور شفا نمبر ایک سو انیس سے یہ درخت شروع ہو جاتا ہے اور نیت کے بارے میں کل روزے کے واجبات بیان کیا تھا ایک نیت ہے دوسرا روزہ توڑنے والی چیزوں سے خود کو صبح صادق سے لے کر شرح شروف ہونے تک یعنی مغرب تک اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے اس سلسلے میں اور نیت کے الفاظ بیان کیا تھا ابھی مزید نیت کے بارے میں کہ نیت کا وقت کل آپ نے روزہ رہنا ہے تو نیت کا جو ہے وقت کب سے شروع ہے نیت کا بہترین وقت کب سے ہیں یہ بیان فرما رہے ہیں فرماتے ہیں وہ وقت المختار یعنی روزہ کی نیت کرنے کے لیے اگر آپ نے کل آپ نے روزہ رہنا ہے تو اس کا مختار اور سب سے مناسب ترین وقت اگر آپ نے کر رکھنا ہے روزہ تو من غروب شمس یعنی آج کی جو ہے آج سورج غروب ہونے پر یعنی مغرب ہونے سے لے کر مغرب سے لے کر کل اگر آپ نے روزہ رہنا ہے تو آج مغرب سے لے کر قلع طلوع صبح صادقی صبح صادق ہونے تک کیونکہ کل اپنے صبح صادق کے بعد تو آپ نے روزہ رہنا ہے تو لہٰذا جو ہے مغرب سے لے کر سورج غروف ہونے اب یہاں رات ہو گیا کل کے لیے تو مغرب سے لے کر غذا غروف ہونے سے لے کر طلوع صبح صادق تک کل جو ہے صبح ہونے سے پہلے پہلے صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے آپ نے نیت کرنا یہ سب سے مناسب ترین وقت ہے کیونکہ آپ کی نیت میں یہ ہے کہ کل میں روزہ رکھوں گا تو رات کو آپ نیت کریں گے تو کل جو ہے جب دین شروع ہو جائے گا صبح صادق سے نیا دن شروع ہو جاتی ہیں تو یہ آپ کا جو ہے رات کو نیت کرنا یہ سب سے بہترین وقت ہے رات کی پوری رات کو صبح معروف سے لے کر صبح صادق تک یہی رات ہے تو رات کے اندر آپ نے نیت کرنا یہ بہترین وقت ہے ولو ونس لیکن اگر رات کو نیت کرنا آپ کو بھول جائے لیکن آپ کا ارادہ تو روزہ رکھنے کا ہے خوشن رمضان میں تو یہ جو و تو پھر آپ روزہ ہے رکھا ہوا ہے کوئی چیز کھایا پیا نہیں ہے ہاں جی روزہ توڑنے والی کوئی کام آپ سے شادی نہیں ہوا ہے اور جو نیت کرنا بھول گئی آپ کو بھول گئی تو فرماتے ہیں والا انََََََََََ سے اگر بھول جائے تو یہ نیت کرنا جائز سے الوال یعنی بارہ بجے تک ہاں جی زوال سے پہلے پہلے تک آپ کے لیے آپ نیت کر سکتے ہیں ہاں جی یہاں تو بجنی کرا تھا نیت کر سکتے ہیں اب آگے وہ <coughs> <coughs> جو بات وت مجھے آگے فرماتے ہیں آپ کے رمضان المبارک میں خاص طور پر جائش آپ نیت کریں یعنی نیت کریں فی لطلا ال رمضان المبارک کی پہلی رات کو یعنی یکم کی رات کو کل یکم ہے تو آج رات کو چاہیں جب یکم شعبہ کی چاند نظر آئیں گے کل صاحب نے روزہ رہنا ہے تو اسی پہلی تاریخ کی رات کو فی لولی پہلی رات کو رمضان المبارک کی آپ نیت کریں پوری مہنے کے لیے نیتن واحدتاً ایک ہی نیت کریں لی تمام پوری مہنے کے لیے ہاں جی پوری مہینے کے لیے نیت کریں پچتر نیت کریں آسو موغن من شاہر رمضان من اول ہی اللہ آخر ہی ادا ان وجوب ہی قربن اللہ بول اس کے رمضان کے اول سے لے کر آخر تک میں روزہ رکھوں گا بول کے پوری ایک نیت کریں پوری مہینے کے لیے ہاں جی پوری مہینے کے لیے نیت کریں تو پھر اگر آپ کو بیچ میں کبھی بول چھک ہو گیا نیت نہیں کیا کوئی مزہ نہیں آپ کا نیت ہو چکا ہوا ہے پہلی تاریخ کو پورے رمضان کے لیے تو بیچ میں اگر گول چک ہونے کی میں آپ کے لیے آپ کا نیت ہو گیا ہوا ہے پہلی تاریخ ہو پوری مہینے کے لیے اب آپ کو روزانہ اگر آپ نے نیت نہیں باندھ تو بھی کوئی ہارش نہیں ہے ہاں جی لیکن اگر روزانہ باندھیں تو بہتر ہے اس لیے شسیف وہ مہاذہ یعنی پہلی تاریخ کو پوری مہینے کے لیے نیت باندھنے کے بعد معاذ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ لو جد اگر لو یعنی اگر جد دادا آپ تجدید کریں ہاں اس نیت کو اگر نیت کو تجدید کریں پھر کل لے لیتے ہیں ہر رات کو ہر رات کو یعنی آپ کل کے لیں پھر نیت کریں نہ سو مخن رمضان نے ادا لے جب تعلیٰ یعنی میں کل ماہ رمضان کا روزے کا نیت کرتا ہوں ادا کے طور پر واجب ہونے کے بنا پر اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے تو اس نیت کو ہر رات کو پھر دوبارہ آپ نیت باندھیں کا نا افضلہ تو یہ افضل اور بہتر پہلو ہے لیکن اگر آج اگر آپ کو پہلی رات کو اپنی پوری مہینے کے لیے نیت باندھی ہے ہاں پھر ہر روز اگر آپ کو باندھنا بھول جائیں تو بھی کوئی محلہ نہیں آپ کا نیت ہو چکا ہوا ہے آپ کے روزے کے رکن و واجب پورا ہو چکا اب آخر میں ہیں یا یہ پہلے بھی بتایا تھا بھی دوبارہ بتا رہے ہیں کہ یومشق یعنی شابان کے آخری تاریخ کو ہاں جی تیس تاریخ ہے اس میں آپ بولے چاند اگر نظر نہ آ جائے انتیس کی شام کو چاند نظر چاند کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا کوئی اعلان نہیں ہوا خود کو بھی نظر نہیں آیا کسی نے گواہی بھی نہیں ملا اب شیک ہے چاند نظر آنے کا نہیں آنے کا بھی تو پھر اس رات کو آپ رمضان کے نیت سے نیت نہیں کر سکتے ہیں راتیں والا یا جو جائزنی یومن شیخ وہی انتیس تاریخ تیس تاریخ کو شابن کی تیس تاریخ کو آپ جس کو یومن بولتے ہیں یا جائزنی یومن کو تیس تاریخ کو شابان کی بنیتی عتی سو میں واجب واجب روزے کی نیت کریں میشا رمضان و رمضان مبارک کا رمضان مبارک کے واجب روزے کی نیت سے آپ نیت روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں ہاں وہ وہ نہیں ہیں لیکن ولاب لیکن اگر آپ نے اسی چاند کا تو فیصلہ نہیں ہوا نظر آتا نہیں آتا ہے لیکن رات کو آپ نے نفل پھل روزہ رکھا سنت روزہ رکھا وال اگر اگر نیت کریں نف نفلی روزے کا تو پھر بعد میں وہ ظاہر ہو گیا کہ چاند نظر آیا تھا تو وبا نے پھر ظاہر ہو جائے من شاہ رمضان ماہ رمضان سے کا یہ کم ہو چکا تھا ہم تک خبر نہیں پہنچی تھی چاند کی تو ظاہر ہو جائے ماہ رمضان کا یعنی یہ کم ہو چکا تھا تو پھر وہی نفلی روضہ کفاہ اس کے کفایت کرے گا تو آٹومیٹکلی وہ واجب میں تبدیل ہو جائے گا کیونکہ وہ دن واجب تھا ہاں جی سنت نہیں تھا لیکن ہمیں شک ہونے کی وجہ سے ہم نے سنت نیت کیا بعد میں واجب ثابت ہو گیا تو خود بخود واجب میں تبدیل ہوگا آپ کو دوبارہ روزہ رہنا نہیں پڑے گا لہٰذا مشک شک اگر کوئی روزہ رہنا چاہیں چاند کا فیضانہ ہونے صورت میں تو وہ نفلی روزہ کی نیت سے رکھیں اور سم و قداً نفلاَََََََََََ اللہ کر کے روزہ ركھیں لیکن جو ہے لے وجوى كہ كے نيت نہ کریں یہ بات خط آگے فرماتے ہیں وہ فی اور ہر رمضان کے ہر دن کو علم یعنی آپ نے نیت نہیں باندھا رمضان کے دن کو آپ دن کے روزے کے لیے آپ نے نیت نہیں باندھی لافی لے لیلی لی, لی, لی, لی نہ اسی رات کو یعنی کل میں نے روزہ رکھنا تھا رات کو میں نے نیت نہیں باندھا یعنی ہر روز کے لیے آپ نے جو نیت باندھنا تھا وہ نیت آپ نے نہیں باندھی نہ اسی رات کو لاف لہٰ فل تلولہ اور نہ رمضان کی پہلی تاریخ کھولے تو اللہ پہلی رات کو نیت نواحد ایک ہی نیت بھی آپ نے روز پوری مہینے کے لیے بھی نیت نہیں باندھی تھی پہلی تاریخ کو بھی آپ نے پہلے مہینے کے لیے نیت نہیں باندھی تھی اور تو پھر آپ کو روزانہ نیت باندھنا واجب تھا وہ بھی آپ نے نیت نہیں باندھی لیکن وہ اعلیٰ صفات سائمین لیکن یہ شاعد جو ہے علا صفات سعمین سائمین, سائمین روزہ دار روزہ دار کی صفات پر ہیں۔ یعنی یہ آمدہ اس نے روزہ یعنی یوں سمجھو عمل تو روزہ رکھا ہوا ہے لیکن نیت نہیں باندھا ہوا ہے ایسے ہی کچھ کھایا پیا نہیں ہے صبح کے بعد سے اور روزہ توڑنے والی مفترات میں سے کس چیز کا بھی وہ مرتکب نہیں ہوا ہے تو لہٰذا وہ والا صفات سائمین اور یہ شکل روزہ داروں کے صفات پر ہیں اور ہی جو ہے وزالت شمس اور سورج زوال ہو جائے کل کل کہا تھا ابھی اوپر کہا تھا اگر سورج رات کو نیت نہیں باندھی تو زوال سے پہلے پہلے تو آپ نے نیت کر سکتے تھے بھی کر ہاتھ کے اب زوال بھی ہو گیا ظہر بھی ہو گیا تو پھر فرماتی ہوا ذالتی شمس اور سرج زوال ہو جائے تو کیا آپ میں نیت کر سکتا ہوں فرماتے ہاں کر سکتے ہیں یوز الح ال نیت اس شانس کے لیے روزے کی نیت کرنے جائز ہے کب تک الویل غروب غروب کے آزان ہونے سے پہلے پہلے تک بھی نیت کر سکتے ہیں قبیل قبل لینی پہلے قویل تھوڑی دیر پہلے تک تھوڑی دیر پہلے تک بھی اگر اس نے نیت کر دیا اس کا روزہ صحیح ہے لیکن اگر اس نے بالکل نیت نہیں کیا تو پھر اس کا روزہ صحیح نہیں ہے پہلے اس نے چونکہ وہ عاجب کو چھوڑ دیا روزے کا نیت وہ عاجب تھا پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اس کو دوبارہ روزہ رہنا پڑے گا لیکن چونکہ وہ دن بھر روزے کی حالت میں ہیں لیکن نیت اس نے بالکل نہیں باندھا ہے نہ پہلی تاریخ کو پوری مہینے کے لیے نہ رات کو جو نیت کرنا تھا اور ابھی سورج معروف غروب ہونے کے قریب ہے ابھی ہوا نہیں ہے قریب ہوا ہے پھر بھی مقروض طور پر جیسے اللقلاتی مغروض طور پر آپ کو نیت کرنا جائز ہے آپ نیت کرنے آپ کا روزہ صحیح ہوگا آپ کو دوبارہ رہنا نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ نے ادھر بھی نہیں کیا اور مغرب کے آزن ہو گئے پھر تو آپ کا روزہ آپ کو روزہ نہیں ہوگا آپ کو دوبارہ وہ دن روزہ رہنا پڑے گا وہ روزہ ضائع ہوا آپ کا کیونکہ آپ نے نیت بالکل نہیں کیا نیت کرنا واجب تھا اور لہذا جو ہیں اگر رات کو یاد نہیں ہے تو زہر سے پہلے پہلے بلا بزون کا رات کی نیت کر سکتے ہیں زہر کی بات تا مغرب سے تھوڑی دیر پہلے تک مقروف طور پر بھی آپ نیت کر سکتے ہیں اور تو مقروف طور پر نیت کا مطلب یہ کہ روزے کے ثواب میں تھوڑی کمی آ جائے گی لیکن آپ کا لیکن واجب پورا پورا ادا ہو جائے گا لہٰذا جو ہے یہ حکم ہم جان کے رکھیں ہاں جی آگے شخصیت علیہ الحمٰ فرماتے ہیں روزے کا جو ظاہری روزہ ہے جس سے آپ کے واجب ادا ہو جاتی ہیں وہ تو یہی کہ آپ نے مفترات سے جو ہے رات کو روزے کی نیت کیا اور پر صبح سازی سے لے کر ہاں جی مغرب تک آپ نے آپ کو روزہ توڑنے والی جو چار چیزیں بیان فرمایا تھا ان چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو روکے رکھا ہاں جی اپنے آپ کو روکے کے رکھا تو آپ کا روزہ ہو گیا تو یہ جو ہے ایک عام ادنا سا واجب روزہ اس کا رکن پورا کر لیا واجب روزہ ادا ہو گیا ساثر فرماتے ہیں لیکن یہ کافی نہیں ہاں جی ہر روزے کا کھانے پینے کی چیزوں سے اور باقی چیزوں سے رو روزہ دار اپنے آپ کو روکے رہنے کے علاوہ آپ نے اپنی آنکھ کو بھی روزہ رہنا ہے اپنے کان کو بھی روزہ رہنا ہے اپنی زبان کو بھی روزہ رہنا ہے اگر اس سے بھی زیادہ آگے بالا مقام پہ جانا ہے تو یہ اللہ کے خاص اور خاص بندوں کا مقام ہے اپنی سوچوں کا بھی روزہ رکھنا ہے سوچ کو بھی یعنی خدا اللہ ان کا ویسی باتیں اپنے دل دماغ میں آنے ہی نہیں دینا ہے جو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو جو غیر اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ ناراض ہونے والی باتیں سوچنا بھی نہیں ہیں بلکہ آپ دل و دماغ سمیت ہر چیز اللہ کے اطاعت میں رکھنا ہے داشۂ فلمات ویم بھائی روزہ دار کو چاہے ان چار واجب چیزوں سے اجتناب کرنے کے علاوہ روزے کی حالت میں اس کو چاہے اس پر لازم ہے یا فضائی کی حفاظت کریں۔ لسان وہ اپنی زبان کی حفاظت کریں اب زبان کے ذریعے کیا ہونا جو عام ترین گناہ یہی تھا کیونکہ بنا غربت غیبت کسی کے پیٹ پیچھے برائی کرنے سے ہاں جی غیبت کے معنی کیا ہے کسی کی برائی اس کے عادی موضوعی میں کرنا اور برائی سے ملادبی وہ برائی غلط اس میں ہے والے ہے غیبت یہ سی کہا جاتا ہے اس کے اندر ایک برائی ہے وہ آپ نے اس کے اصلاح کے لیے سامنے بولیں تو آپ کو گنانی ہے اصلاح کے لیا شرمندہ کرنے کے لیے نہیں اصلاح کے لئے لیکن آپ نے پیٹ پیچھے اس کی برائی اور لوگوں کے سامنے کیا تو وہ ایسی باتیں اس کے کی خلاف کیا جس کو اگر سامنے کہیں تو وہ ناراض ہونا ہے تو اس کو جو غبت کہا جاتا ہے شرح حرام ہے غیبت اور یہاں بھی روزے کا آپ کے روزے کو کھوکھلا کر دے گا اندر سے جو ہے روزہ قبول نہیں ہوگا آپ کے روزہ مقبول روزہ نہیں ہوگا لہذا سچ احمد ہیں آپ کو چاہے زبان کو غیبت سے پیٹ پیچھے برائی کرنے سے روکیں ول کس بھی جھوٹ سے جھوٹ تو خلاف ہوا کے باتیں کرنے کو جھوٹ بولتے ہیں ہاں جی ول بہتان بہتان اور غبت میں یہی فرق ہے بہتان یعنی کسی شخص کے اندر ایک آپ اس کے کسی کے بارے میں خواب اس کے سامنے بہتان کے لئے سامنے ہونا پیچ پیچ ہونے ضروری نہیں ہو سکتا ہے سامنے ہو, پیچ پیچ پیچ ہو سکتا ہے پیٹ پیچے ہو لیکن کسی کے بارے میں ایسی باتیں کرنا یا ایسے کسی, کسی کام کی اس کی طرف دینا فیل کی نسبت دینا جو اس نے کیا ہی نہیں ہے کسی ایسے غلط کام بورین گناہ اس کو ناراض کرنے والی کسی ایسی اس کو دکھ دینے والی اس کی شخصیت اور عزت اور ریزی ہونے والی ایسی بات یا کام کی اس کی طرف نسبت دینا کام کی نسبت دینا جو اس نے کیا ہی نہیں ہے تو اس کو بہتان کہتے ہیں بہتان کا گناہ غیبت سے بھی زیادہ ہے ہاں جی تو بہتان جو ہے اس کے کیے ہوئے کام کے نہیں کیے ہوئے ایک ایسا کام جو شیرے سے کیا ہی نہیں ہوا ہے اس کا کسی کی طرف نسبات دینا ہمارے ایک بندہ نے چوری کیا ہی نہیں آپ اس کے بارے میں بولتے ہیں اس نے چوری کیا ہے مثلا تو پھر تو یہ بہتان میں شامل ہوگا اب اس فرق سامنے کہیں یا پیچھے کہیں والی افطرا کے معنی کیا ہے بات سے معلب ہے یہ بہتان کے ساتھی ہیں لیکن یہ کام سے مالب ہوتے بات سے ہیں یعنی ایک شخص کے بارے میں آپ نے ایسی بات کے نسبات دینا جو اس نے کہا ہی نے ہے ہاں جی فلاں آدمی نے ایسی بات کی ویسی بات کی بولیں جب کہ اس نے کہا ہے جوٹی نسبت دے رہے ہیں اس کی طرح اس کو افطراع بولتے ہیں ہاں جی تو یہ بھی گناہ ہے حرام شرائن تو زبان کو ان برے چیزوں سے اس کے علاوہ چغلی خوری سے لوگوں کے اندر لڑانے والی باتیں کرنے سے ہاں جی کسی کی بھی دل آزاری کرنے والی باتوں سے غالم گلوش سے یہ سب چیزیں حرام ہیں ان صاحب کے روزے کے اندر کھوکھلا ہو جاتی انسان کی زبان جو ہے بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں کی کتابوں میں زبان کے پینتیس گناہ لکھا ہے ہاں جی تو سب سے زیادہ انسان کو مشکل ڈالنے والی اعضاء جو ہے انسان کے گناہ زبان ہے ہاں جی نیکیاں کمانے والے بھی زبان ہے برائی کرنے والے بھی زبان ہے آگے بڑھتے وہ ہیں اس کو اپنے آنکھوں کے بھی حفاظت کریں ہاں جی من غیر علم عمر نامحرم چیزوں کو دیکھنے سے مرد کو جو ہے اور نامحرم خواتین کو دیکھنے سے خواتین کو نامحرم مردوں کو دیکھنے سے ہاں جی شیطانی سوچوں کے ساتھ ہاں جی شیطانی سوچوں کے ساتھ جو ہے دیکھنا ہاں جی آمدن اس پر نگاہ ٹی ٹکی باندھ کے دیکھنا یہ چیزیں حرام ہیں کبھی اتفاق سے راستے میں جاتے ہوئے نگاہ پار جاتے ہیں ایک دفعہ پہلی دفعہ ماں شرد فرماتے ہیں لیکن جان بوجھ کے کسی کے پوری جسم پر چہرہ جان بھی ہو نگاہ ڈال کے رکھنا یہ گناہ ہے شرن جو جو اور, اور اس سے انسان کے روزے کے اندر روزہ کھوکھلا ہو جاتے ہیں. اپنے آنکھوں کو نام آرم سے روکے رکھنا روزے کی حالت میں اس کے علاوہ و ساعری تمام اعضاء و جوارح کو روکے رکھیں خان ہاں کان کو غیبت سننے سے باقی تمام ہاتھ پیر تمام اعضاء کو کسی کو نقصان پہنچانے سے کبھی کاموں سے من التصاری جواری تمام اعضاء کو مین القبائی پورے قبی گناہ بو، والی کاموں سے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے روکے رکھیں چون کیوں سرماتے کیونکہ لاننا حاضہ کیونکہ یہ تمام چیزیں یہ غیبات یہ بہتان یہ افطرا یہ نام حرم کی طرح سانج شوت کی نگاہ سے دیکھنا بری نگاہ سے دہنا دیکھنا تمام آذا جہر سے ظلم سطح روا رکھنا یہ تمام آفعال توحبت العمال آپ کے عمل کو حب کرے گا ضائع کرے گا اندر سے کھوکھلا کرے گا وائن لم تفصی تھا ظاہراً اگرچہ جی بظاہر آپ کے روزے کو فاسد نہیں کرے گا بظاہر کہ آپ کے روزہ جو چار چیزوں سے آپ نے اجتناب کیا جو مفترات ہیں آپ کے روزہ صحیح ہے ہاں جی لیکن جو ہے باطن سے آپ کا روزہ خوفلا ہے اللہ کے حضور میں یہ روزہ اوپر نہیں جائے گا یہ روزہ آپ کے دس رسی نہیں کرے گا کل قیامت میں صرف واجب وعدہ ہوگا اس سے آپ کی کوئی مقام و منزل نہیں بنے گا زانگر ہم صرف روزہ نہ رکھیں تمام اعضاء و جوار پیٹ کو منہ کو روزہ رہنے کے ساتھ ساتھ تمام اعضاء و جوارے کو بھی گناہوں سے روزہ رکھیں تو اللہ ہمیں پورا پورا روزے کا صواب دے گا اللہ ہم سب کو اسی روزہ رہنے کی توفیع طاور میں